اللہی نحمده ونستعینه ونستغفره ونمنو به ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من, من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا اللہ فلا ومن فلا لا اله الا الله مذلل لا ومن يذل الا فلاح عادي الله واشهد ان لا اله الا لا شريك له محمدًا عبده ورسوله بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد وَشَوَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أتيع الله وأتيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا والرسول وعنبی رضی اللہ تعالی آل رسول وسلام اللہ امتی یدخلون الجنہ اللہ من ابا قال ومن ابا یا رسول اللہ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عسانی فقد ابا رواہ البخاری فی کتاب شتا رضی اللہ تعالی نقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاری في کتاب الاعتصام بالكتاب والسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ربز دنیا علما اللہ ربض دنیا علمہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ساری کائنات فنا ہو جائے گی برباد ہو جائے گی باقی رہے گی صرف اسی اللہ کی ساتھ وہی باقی رہے گا اور باقی ساری کائنات فانی ہے رفتہ رفتہ زوال پذیر ہے اور بے شمار درود و سلام کے پھول نشاور ہوں احمد مصطفی سرور کائنات محسن انسانیت رسول رحمت امام القلین رحمت اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی و صحبح وسلم پر کہ جن کے آنے کی بشارت ہر کنکر اور پتھر نے دی جس نبی کے آنے کا شبھ سماچار درختوں اور پہاڑوں نے دیا اور جس رسول کے آنے کی بشارت دنیا کے ہر مذہب اور ہر دھرم کی دھارمک پستکوں اور دھارمک گرنتھوں نے دیا میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی اس نبی کے آنے کی بشارت کنکریوں نے اور پتھروں نے دی اگر کسی کو اس بات پر شک ہو تو وہ احادیث کے اندر کتاب المعجزات پڑھ ڈالے ایک بار ابو جہل نے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور مٹھی میں بند کر کے کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے اگر یہ تم بتا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو جہل تیری مٹھی میں کیا ہے اگر وہ چیز بھی میرے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو تو اسلام لائے گا اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل تو اس مٹھی کو اپنے کانوں تک لے جا اور دیکھ تیرے مٹھی کی کنکریا بتا بھی اللہ کا رسول ہوں دھیرے دھیرے ڈسٹرب نہیں دیرے دیرے دیرے ابو جہل نے وہ ہاتھ اٹھایا جس میں کنکریاں تھی وہ مٹھی اپنے کان تک لے گیا ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ محمدن اشحد محمد دلائل کا مصنف لکھتا ہے ابو جہل کو غصہ آیا اس نے ان مٹھی کی کنکریوں کو زمین پر پھینک دیا اور مبین اے محمد یہ تیرا کھلا ہوا جادو ہے نہیں مانو ہے نا لومڑی کو جب انگور نہیں ملتے ہیں تو کہتی ہے کھٹے وہ پوزیشن آج ہماری بھی ہے ابھی کہہ رہا تھا खुला لائیں گے اور اب فوراً جادو ہے نا تو اس نبی کے آنے کی بشارت کنکریوں نے دی درختوں نے درختوں کی ڈالیوں نے اور درختوں کی پتیوں نے جھک جھک کر بتایا کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں یقین نہیں آتا تو اٹھاؤ واقعہ کیا آپ کی عمر بارہ سال اور ایک تفصیلی قول کے مطابق بارہ سال دو چار مہینہ آپ اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ پہلی بار ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے بجنس کی غرض سے نکلے اور چچا ابو طالب آپ کو لے کے جا رہے تھے چلو بارہ سال کا ہے پیدا ہوا تو باپ کا انتقال دو مہینے پہلے ہو چکا ہے چھ سال کا ہوا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی آٹھ سال کا میرا بھتیجا ہوا تو دادا بھی چلے گئے چلیے میں پرورش کرتا ہوں بارہ سال نہیں میں بھی چلوں گا چچا آپ کے ساتھ تجارت کرنے بزنس کرنے لے کے چلے تو راستے میں ایک گرجا ملا گرجا جس میں عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں اس میں ایک راہب رہتا تھا بوہیرہ کے نام سے وہ مشہور تھا اس راہب کا نام بعض اسرائیلی روایات کے اندر جرجیس بتایا جاتا ہے وہ جرجیس نام کا بحیرہ راہب کبھی بھی گرجا سے نہیں نکلتا اسی میں عبادت کرتے رہتا لیکن ابو طالب نے جو لوگ جا رہے تھے ان کے ساتھ کچھ تھکان محسوس کی اور تھکان کو دور کرنے کے لیے راستے میں خیمہ ڈال دیا ایک پڑاؤ ڈالا کہ یہاں تھوڑا سا سستا لیں ستو وغیرہ لے کے جاتے تھے اسی کو کھول کے کھانا شروع کیا وہ عیسائی کرشچن راہب بحیرہ वहां وہاں سے और اور نکل کے کہنے لگا ادھر آؤ آج का کا یا شام کا کھانا تم کو میرے ساتھ کھانا ہے سب کی اس نے دعوت کر دی ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا بھتیجے تم یہاں بیٹھو اس خیمے میں ہم لوگ جاتے ہیں ذرا اس کی دعوت میں یہ لوگ گئے بحیرہ نے کہا اس کو کیوں چھوڑ کے آئے ہو ارے یہ دعوت جو میں نے کی ہے میں نے اسی بچے کی وجہ سے دعوت کی ہے اور تم اسی کو چھوڑ کے آئے ہو اچھا بلایا کھانا تناول فرمایا کھا لیا بحیرہ نے سوال کیا آیا ابو طالب سات بجاتے کر رہا تھا جب کھانا کھا چکے تناول فرما لیا تو ابو طالب نے, بحیرا نے, کرشن نے اس راہب نے پوچھا کہ اس بچہ یہ بچہ کیا کا نام کیا ہے اس بچے کا نام کیا ہے ابو طالب نے کہا اس کا نام محمد ہے ابو طالب یہ بیٹا کس کا ہے ذرا غور کیجئے گا دونوں کے درمیان کیا ڈسکس ہو رہی ہے ایک عیسائی راہب اور دوسری طرف ابو طالب چچا اور نبی کی عمر بارہ سال یعنی اس وقت آپ محمد ابن عبداللہ ہیں محمد الرسول اللہ نہیں ہے یہ کس کا بچہ ہے یہ کرشن راہے پوچھ راہے جرجیس یہ کس کا بچہ ہے ابو طالب نے کہا ابنی یہ میرا بیٹا ہے رحمت اللہ عالمین یہ الفاظ سلمان صاحب کی جو کتاب ہے سلمان منصور پوری کی کہ یہ میرا بیٹا ہے حرا نے کہا ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا اس بچے کے آسار بتا رہے ہیں کہ اس بچے کا باپ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے اور اے ابو طالب اگر میں یہ کہوں تو تم میری بات پر کرو یا نہ کروک میں اپنی کتابیں کہ تم نے تم نے بالکل ٹھیک پہچانا اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے بلکہ وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی دو مہینے قبل ہی انتقال کر چکے ہیں میں اس کا چچا ہوں ابو طالب اس کی ماں بھی زندہ نہ ہوگی تم نے بالکل صحیح پہچانا ہے ابو طالب اس کی کمیز اتار کے تو دکھاؤ کیا بات ہے میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں اس کے دونوں کانتوں کے بیچ میں مہر نبوت مہرے نبوت ہے یا نہیں ذرا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تلوں کے ایک سمو کے کے مانند تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کے بیچ میں اس طرف ایک تلوں کے مانند کے کے تھا اس جگہ کرتا اتار کے دیکھا تو وہ تلوں کے سمو کے مانند ایک ختم ایک مہرے نبوت تھی جس پر عربی میں محمد لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر اللہ کے رسول داخل نہ کرو اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو پہچان لیں گے کہ یہ لڑکا آگے چل کر نبی بنے گا رسول بنے گا یہ ہمارے یہاں چاہیے یہ عرب کے اندر کیوں پیدا ہوا مکے خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس کے جان کے دشمن نہ بن جائیں اس بچے کو اس بھتیجے کو اپنے واپس کر دو ابو طالب نے اس بھتیجے کو اپنے بچ... اس کو واپس کر دیا پہنچا دیا اور کہا ابو طالب نے آئے بحیرہ ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو میں کر رہا ہوں لیکن کم کم سے اتنا تو بتا دو کہ تم نے یہ کیسے جانا کہ آگے چل کر نبی بنے گا کہ آگے چل کر رسول بنے گا اب وہ حیرات کے الفاظ سنو جس کو ابن قیم الزاد الماعد میں نقل کرتے ہیں میں نے اس بچے کو دیکھا کہ پہاڑ کے اس جانب سے جب آپ لوگ آ رہے تھے تو سارے درختوں کے پیڑ پودے تھیں اور بڑے بڑے پہاڑ جھکے جا رہے تھے اس بچے محمد رسول اللہ کو گویا کہ جھک جھک کر آشیرواد دے رہے ہیں سلام کر رہے ہیں سجدے میں گرے جا رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں اسی بچے کے سامنے جھکتی ہیں جو آگے چل کر رسول ہونے والا ہوتا ہے ہماری کتابیں اس بات پر شاہد ہیں تو اس رسول کے آنے کی بشارت درختوں کے پتوں نے دی پہاڑوں نے دی جب غیر اشرف المخلوقات اس نبی کے آنے کی بشارت دے رہی ہے تو اشرف المخلوقات کے اندر اس نبی کے آنے کی بشارت کتنی زیادہ ہوگی آئیے ذرا قرآن دیکھتے ہیں اٹھائیسواں پارا اٹھاؤ مریم یا بنی سر اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت سلاۃ وسلام نے کہا بنی اسرائیل کے لوگو اے میری قوم کے لوگو یا بنی سر رسول اللہ کم مسط کلین آئے میری قوم کے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں لما بینا مینا تو میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے تصدیق کرتا ہوں اللہ کے رسول تھے جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں وہ مبشرم بھی رسول یا تھی باد وہ مجھ سے پہلے آئے تھے وہ بھی سچے اور میرے بعد جو آئے گا وہ بھی سچا وہ مبشرم بھی رسول یاد دی اور میں بشارت دیتا ہوں اس کا نام احمد ہوگا, نام احمد ہوگا, ہو احمد نام احمد ہوگا <تصفح> یہ قرآن نے کہا اور بالکل صرف مضمون کے اعتبار سے معجزے کے اعتبار سے نہیں کل والی تقریر کو ریپیٹ کر لیجئے گا مضمون کے اعتبار سے بالکل یہی چیز بائبل کے اندر بھی کہہ دی گئی ہے وہ میں نے بہت پہلے آپ کو سنا دی تھی اور پیش کر دی تھی ول نوٹ مچ یو his name will be دس اس کا نام احمد ہوگا Ahmed, یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے I admit, اس کا نام احمد ہوگا یادر میں اپنے وہ تم کو ایک دوسرا رسول دے. میں جانا ہوں. جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے, ہے. عیسا علیہ السلام نہیں بات دی. اس کے آنے کی بشارت پھر اشرف المخلوقات میں کیوں نہیں ہوگی عیسائیوں میں موجود ہے قرآن کی آیت بتا رہی ہے اور یہ پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نہیں صاحب یہ نام جو آپ نے رکھا ہے یہ بھی غلط ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا المسلمین بس مسلمان ہی کہو یہ نام جو آپ رکھ رہے ہیں اہل حدیث فلا فلا یہ, سلفی یہ سب سبات ہے نہیں رکھنا چاہیے اور دلیل کیا دیتے سماکم اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا سماکم اسم کے معنی نام ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں ہی تو سن لو قرآن میں بتاؤ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد کہاں رکھا اس نے تو اسمو احمد کہا ہے اس کا نام احمد ہوگا اور لفظ اسم آیا ہے اسمو احمد اس کا نام احمد تو آج کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمین سے جوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرا نام بدات قرار دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ آج کے بعد وہ یہ جملہ کہیں لا الہ الا اللہ اللہ احمد رسول اللہ محمد ہیں کہ کیونکہ اسم کے ساتھ احمد آیا ہے اللہ نے اس منہ اس کا نام احمد یہ کہا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اس منہ محمد اس کا نام محمد ہوگا ٹھیک ہے محمد رسول اللہ آیا ہے محمد رسول اللہ ہی لیکن وہ یہ آیا ہے محمد اللہ کے رسول ہے لیکن اس میں یہ نہیں آیا کہ محمد ان کا نام ہے نام کے ساتھ اس منہ کے ساتھ احمد آیا ہے اگر سماق مل کے ساتھ مسلمین آیا ہے تو اس منہ کے ساتھ احمد آیا ہے اگر صرف مسلمین کہنا ہی جائز ہے تو پھر احمد کے علاوہ دوسرا نام رکھنا بھی رکھنا جائز نہیں ہے اگر صرف مسلم ہی جائز ہے اور اس کے علاوہ سارے نام ہیں تو صرف احمد کہنا ہی جائز ہے. اس کے علاوہ صاحب دلیل تو بڑی مضبوط ہے لیکن نکالیں گے کوئی تابیل کر لیں گے پوسٹ مارٹم نہیں موقع ملے گا تو جا کے کمپلین کر دیں گے یہ نہیں مانیں گے تو وہ میرے بھائیوں تمہارے लिए اکبر ال آبادی کا یہ شعر पेश करता پیش کرتا ہوں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے چاچا کے تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے چاچا کے تھا خدا کا اس زمانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اپنا کام تم کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہاتھی کی خاموشی بھاری ہوتی ہے کس کے اوپر وہ نہیں بولوں گا نہیں تو لوگ کہیں گے ہم کو یہ بنا کے چلا گیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ یاد رکھیے ایک اذان ہو چکی ہے بار بار نہیں روکا جائے گا دینی کام ہے وہ بھی دینی کام ہے جواب دینا بھی سنت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دینی کام روک دیا جائے اگر جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ جب رمضان کے مہینے میں ازان ہوا کرے تو آپ افطار کرنا چھوڑ دیا کرو ازان دیا سنا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ, اکبر, اللہ, اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ افطار کرنا بھی سنت ہے اور جواب دینا لیکن دینی کام اگر ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر اگر آزان پڑھنا روکا جائے تو غلط نہیں یہ دینی کام ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی بشارت ہر رسول نے ہر مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہے کیونکہ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے عیسائیوں میں موجود ہے میں نے بتا دیا وہ پرانی ریپیٹ والی تقریر پہلے والی سن لیجئے گا ذرا ایک وید کا منتر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے مذہبی کتابوں میں نبی کا جد ہو اور ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں اس رسول کا نام اور اس کی پیشین मौजूद اور اس کی بشارت موجود نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا مہی شتان دش ترجیت سہس دش گو نام ایش آئے لوگو ایش آئے اللہ دے گا ایشائے ایشور دے گا کیا دے گا کس کو دے گا مام مامہ کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایش آئے سنو اے ایشور دے گا اللہ دے گا مام ہے محمد کو کیا دے گا شتن نشکان سو سونے کے سکے سو سونے کے سکے دے گا دشست نشکان شت مانی سو سو سونے کے سکے گا دشست राज्य वर्तान्य वर्तान अरबी घोड़े तीन, सो, शत, तीन, त्रीड़ी त्रीड़ी तीन सो, सो घोड़े देगा सो सोने के सिक्के देगा तीन सो घोड़े देगा दशा दस मनी दस جا ہزار اور دس ہزار سو کے سکے دس, سو دس ہار اور تین سو بھی گھوڑے دش دس ترجا دشستر دشست جگ ناما اور دس ہزار گائے دے گا دس ہزار گائے آئیے اتھر کا پہلا منڈل منتر نمبر ایک ہندو بھائیوں کھولتے جاؤ اور تحقیق کرتے جاؤ آؤ دیکھو کہ سو سونے کے سکے کس کو دیے گئے تھے دس ہزار گائے کس کو دی گئی تھی دس ہزار کس کو दिए گئے تھے اور دس مالا دس ہر کس کو دیے گئے ایک, ایک ایک چیز پر ذرا نظر ڈال کے دیکھو اتنا یاد رکھنا ان تمام لفظوں کے ساتھ جو لفظ ہے وہ لگ بھگ کا لفظ ہے یعنی لگ بھگ اتنی چیزیں دی جائیں گی سہسترا دش گو نام سہسترا سہسترا مانی ہزار دس مانی دس ناما گائے دس ہزار دی جائیں گی پہلے لفظ پر غور کریں اے اللہ دے گا, ایشور دے گا ماما ماما کے اکارت ہوتا ہے جس سے زیادہ کسی کا نام نہ لیا جاتا ہو الحمدللہ محمد اللہ سے زیادہ دنیا میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا معاف کیجئے گا آج اپنے اپنے لوگوں کو اور بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں وہ آپ کے ایریے تک محدود ہوتے ہیں پاکستان میں کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے ہمارے اٹاوا میں کسی اور بزرگ کا نام لیا جا رہا ہے بریلی میں چلے جاؤ تو کسی اور بزرگ کا نام لیا جا رہا ہے بنارس میں چلے جاؤ تو کسی اور کا وہ اپنے اپنے ایریے میں لمیٹڈ ہے لیکن کائنات کے کسی بھی چپے میں چلے جاؤ محمد رسول اللہ کا نام ہر چپے میں لیا جا رہا ہے ہر کونے میں لیا جا رہا ہے یہاں آزان ہوئی دیکھی ابھی ساڑھے سات بجے آزان ہوئی اس کے بعد پانچ منٹ نہیں ہوئے دوسری آزان پھر پانچ نہیں ہوں گے تیسری آزان اور جہاں کے مینارے پہ نام لیا جائے گا تو وارا فانا لگا ذکر اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا یہ اسی بزرگ کا نام لیا جاتا رہے گا میری تقریر کا انداز نہ سمجھ پائیں, وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کیا سمجھیں گے اسی لیے تو کہتے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دھی کم سے کم میرے بھائیوں غور تو کرو میرا نام محمد جرجیز میں محمد کی شان میں گستاخی کروں گا ہماری میں ہٹ کر دوسری طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے آقا تیرا چہرہ دیکھا ہے ارے دیکھتا ہوں تو دیکھ کے رہ جاتا ہوں میری نظر ہٹتی نہیں کہ دوسرے کی طرف دیکھوں آہ, تیرے چہرے پہ اتنا اتنا رش گایا کہ میری نظر ہٹتی نہیں ارے ہٹوں تو والوں کو دیکھوں ارے تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں دیکھوں تو کس کو دیکھوں مدینے پہ میری نظر پڑی اور مدینے کی بستی کو جب دیکھا ایک آنکھ سے مدینے کو دیکھا دوسری آنکھ سے مدینے مکے کو دیکھا اب ان دونوں سے میری نظر ہٹتی نہیں کہ تیسرے کسی شہر کو دیکھوں نظریں دھوکے باز کبھی مدینہ پہ پڑے کبھی ہندوستان پہ پڑھ جائیں وہ نظر خطا کار جو دوگلی ہیں جو کبھی مدینہ اور مکے پہ پڑے اور کبھی وہ پاکستان اور فلسطین اور بغداد کی سیر بھی وہ نظریں ہی دھوکے باز ہیں وہ لوگوں اللہ نے تو آنکھیں دیئے ہیں ایک آنکھ سے رب کا قرآن دیکھو دوسری آنکھ سے محمد رسول اللہ کا فرمان دیکھو اللہ نے یہ دونوں ہاتھ دیئے ہیں ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہو ہمارے پاس نہ تیسری آنکھیں کی تیسری چیز کو دیکھوں نہ تیسرا ہاتھیں میں تیسری چیز کو پکڑوں ہم ہم کو سونگ سکیں ہمارے دو ہی پیران کی طرف اٹھتے ہیں, ہیں ہمارا تیسرا پیرے ہمارے پاس صرف دو ہی رہ ایک رب کے بنائے ہوئے مکے کی طرف اُڑتا ہے اور دوسرا محمد و رسول اللہ کے دفن ہونے والی جگہ ہو تو وہ اڑتا جائے کسی کے پاس تیسری जाओ جائے اور ہم شوق سے کہیں گے کہ جاؤ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے کا اس زمانے میں ہم شا کے شہر میں جا جا کے تھا نام لیتا ہے جیتا کیمپ میں خدا کا اس زمانے میں میرے پیارے ساتھیوں شوق سے تم اپنا کام کرو ہم آزادی دیتے ہیں آؤ ہنر آج مائے ستمگر ادھر آ ستمگر ہنر آج تو تی راجما ہم جگر راجمائے تو اپنا قانونی شکنجا لے کے چل ہم محمد کا فرمان لے کے چلتے ہیں اللہ کی فرمان بتاؤں گا سنیے میری, میری خوش نصیبی اس میں ہے کہ ہم تو دوسرے مذہب کی کتابوں سے بھی جناب محمد رسول اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں آپ کیا کریں گے آپ ایک مولانا صاحب آئے بےچارے وہ کہ حدیث الگ ہوتی ہے سنت الگ ہوتی ہے یہ ہے بچاری حدیث کی سمجھ جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے وہ نام نہیں لوں گا بڑی مبارک ہستی ہے اس کا نام لینے سے پہلے وزو بنانا پڑے گا مجھے کتنی مبارک ہستی ہے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا یہ ہے حدیث اور اللہ کے نبی بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے یہ ہے سنت اب آپ اہل سنت بنو گے یا اہل حدیث بنو گے اپنے گھر کی کتابیں ہی پڑھ لیے ہوتے تو یہ لفظ منہ پہ نہیں آتا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اپنے گھر کی خانا ساز شریعت کو تم خود ہی پر بات کر رہے ہو تو میں کیا کروں چلو مسئلہ بعد میں بتاؤں گا ابھی اتنا بتا دوں میرے بھائیوں کہ یہ جب لوگ سمجھیں گے کہ سنت یہ ہے اور حدیث یہ ہے حدیث الگ ہوتی سنت الگ ہوتی ہے وہ نام لے رہا اہل حدیث بنو گے اہل سنت مطلب اگر اہل حدیث بننا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرو گنو گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کس پارٹی میں زیادہ ہیں اللہ کی قسم اگر گنانا شروع کر دوں اور ان مولویوں کی فہرست پکے ثبوت کے ساتھ تو شاید آپ دوبارہ پروگرام نہیں ہونے دو یہ نہ سوچو کہ آپ کا ہو جائے گا وہ بھی مشکل ہے کیونکہ آگ لگتی ہے تو دونوں طرف سے لگتی ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں آئیے ایک کیسٹ ہے میرے پاس مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مولانا صاحب یہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ کیسٹ میں پارسل کر کے بھیج دوں گا یا بقرعید بعد آ رہا ہوں اسی مولوی کی کیسٹ ہے جس نے ہماری ماں بہنوں کے خلاف جو جملے بولے ہیں آپ غور کریے گا اس جملے کہتا ہے پر اپنی عورتوں کو میری مسجدوں میں بھی بھیج دیا کرو آہ. کیا کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاکی مسجد میں اپنی عورتوں کو نہ بھیجو ہمارے گنڈے چور شرابی لڑکے بھی سب نوازی بن جائیں گے اور نو مہینے کے بعد تمہاری ماں بہن بیٹی کا جو ریجلٹ نکلے گا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا یہ اس مولوی کے الفاظ ہیں جس نے حدیث اور سنت کے درمیان فرق پیدا کیا ہے وہ کیسے؟ اگر آپ سنو گے تو شرم سے چلو بھر پانی میں مرو گے کی کیا مولوی کے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں اور ہم نے کہا اس مولوی کا کیا جواب دوں جو خود ہی اپنی اوقات بتا رہا ہے کہ اس کی پبلک کیسی ہے کہ مسجد میں آنے والے نوجوان لڑکے مسجد میں آنے والی بہایا با پردا اور بابرقا عورتوں کو نہ چھوڑیں تو بازارو عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہوں کیا جواب دیا جائے نگر جمشید پور ٹاٹا نگر کی تقریر ہے ٹاٹا نگر کیسے کا پورا اور الحمد للہ موجود ہے اور آج کا یہ دور ایسا ہے کہہ نہیں سکتے ہو کہ وہ چل من سے چھپے بیٹھے ہو نہ صاحب دکھتے ہو نہ ایسا ہے کہ تم جو بولتے ہو ریکارڈ ہوتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے جمشید پور میں फोन کر کے करके میل کر کے آپ کیسے منگوا سکتے ہو آج کا دور وہ दौर है آئیے مجھ سے موبائل نمبر لیجیے آئیے ای میل نمبر لیجیے اور پکڑو میرا کریبان ٹاٹا نگر میں فون کر کے پوچھو کی الفاظ کہ نہیں کہاں بیٹھا ہوں یہ ہے صاحب جو مفت میں گالیاں دینے کی ڈگری ملی ہوئی مفتی نہیں ہے مفت میں ڈگری گالی دینے کی ڈگری ملی ہوئی ہے تم شوق سے کہو میرے نبی نے بھی نبی کا چچا کہتا تب بن لگا یا محمد علی حاضر جمع نا آئے محمد تو برباد ہو جا کیا اسی لیے جمع کیا ہے آہا لیکن اس زمانے میں بھی لوگ اتنے گندے لفظ استعمال نہیں کرتے تھے اور کا ننگا تباہ کرتی تھی لیکن اس دور میں بھی مجال نہیں تھی کہ ایک نظر اٹھا کر اس کو دیکھ لیا جائے کیونکہ وہ عبادت سمجھا کرتی تھی اس کو کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا میرے آئیے دیکھتے ہیں کہ سو سونے کے سکے کس کو ملے سو سونے کے سکوں سے مراد دیکھیے آج آپ کے پاس چار لاکھ روپیہ ہے پانچ لاکھ روپیہ لیکن آپ کا بیٹا یہ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا اللہ نے اس نبی کو یہ کہہ کر سرفراز کر دیا وما رحمت اے نبی ہم نے تو آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اتنا ہی کہہ دوں کہ عرش پہ رب المین فرش پہ رحمت اللہ عالمین سنیے قرآن ایک قانون ہے اور اس قرآن کو پریکٹیکل کر کے نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ہستی بھیجی تو اس کے لیے انتخاب فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدا قرآن کہتا ہے کرنے والی عورت کو زنا کرنے والی مرد کو دونوں کو سو سو کوڑے مارو لاکھ خرچ کر دیا تو سو سونے کے سکوں سے مراد اہل علم یعنی جہاں سونا بھی خرچ کر دیا جائے اس علم کے آگے تو اللہ کے رسول کے وہ صحابی کتنے تھے جو علم حاصل کیا کرتے تھے ان کی تعداد لگ بک سو, سو تھی ایک سو سولہ پندرہ ایک سو بیس کے اسباس اور اس میں لگ بک کا لفظ ہے جس کو اصحاب کہا جاتا ہے جو قرآن پڑھنے آتے تھے سیکھنے آتے تھے تو اللہ محمد کو سو سونے کے سکے دے گا اللہ کا شکر ہے اہل علم جو قرآن و حدیث پڑھا کرتے تھے نبی سے سیکھنے آیا کرتے تھے ان کی تعداد سو کے ہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو گلے میں ہار ڈالتی ہیں اور اس پر جو نام لکھا ہوتا ہے مثلا بیوی بی ہے تو اپنے شوہر کا نام جیسے کسی کا نام ہے جمیل تو وہ لکھوا لیتی ہے جے, کریم تو کے یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے اور اگر بیوی بی ہے تو ڈال سکتی ہے کوئی حرض کی بات نہیں لیکن گرل فرینڈ ہے تو نہیں بوائے فرینڈ ہے تو نہیں وہ سب حرام ہوگا وہ نہیں چلے گا تو یہ بیوی بی کے لیے جائز ہے تو وہ کیوں ڈالتی ہے نام وغیرہ گلے میں کیونکہ یہ ہار میرے گلے میں ہوگا اور چونکہ یہ نام میرے شوہر کا میرے دل کے قریب ہوگا گویا کہ میرا شوہر میرے دل کے قریب ہے یہ ایک انداز تو سو اللہ دس ہار دے گا مطلب ایسے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کے ساتھی جو دل کے بہت قریب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوگا وہ دس ہار سے مراد دس صحابہ الحمدللہ الحمد مبشرہ جن کو اللہ کے رسول دنیا ہی میں جنت میں جانے کی بشارت تھی ان کی تعداد بھی دس ہے جو اتنے دل کے قریب تھے اللہ کے رسول نے ایک ایک کا نام لے کر عوف تم جنتی دسوں کا نام لے لے کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی سو سونے کے سکے سے مراد, اور, دس ہار سے مراد اور اللہ محمد کو کیا دے گا اللہ نبی وسلم کو دیے گئے تھے جنگ پدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ صرف تین سو تیرہ ہی صحابہ موجود تھے لگ بھگ تین سو یعنی تین سو تیرہ صحابہ موجود تھے اور گھوڑے تو اتنے بھی نہیں تھے بلکہ ایک انسان ایک آدمی کے گھوڑے پہ تین تین لوگ کام کیا کرتے تھے تو اللہ کی نبی فرماتے جاتے تھے اے اللہ اگر آج یہ تین سو تیرہ مسلمان مٹ گئے تو اس روئے زمین پر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا تین سو گھوڑوں سے مراد گھوڑے سوار یہ اللہ کے رسول کے پاس تھے آئیے چوتھا منترا دیکھ لفظ دیکھتے ہیں سہسترا دش گو ناما مانی ہزار دش مانی دش دس ہزار گو مانی گائے اللہ محمد کو دس ہزار گائے دے گا گائے سے مراد چونکہ گائے کو کہاں بولا جاتا ہے جو بہت سجن سیدھا آدمی ہوتا ہے وہاں لفظ گائے استعمال ارے یار وہ تو بہت سیدھا ہے ارے وہ ارے یار وہ تو بہت سیدھا جیسے جلیبی کی طرح جلیبی سیدھی نہیں ہوتی ہے وہ کسی آدمی کے بدماش ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے ہاں وہ تو بہت بدماش شریف ہے یار بہت سیدھا ہے جیسے جلیبی لیکن جہاں سیدھا بولا جاتا ہے وہ گائے کا لب تو گائے کو سیدھا مانا جاتا ہے جانور تو دس ہزار, قائم دے گا. یعنی دس ہزار ایسے سیدھے سچے لوگ کہ نبی جو کہہ دیں گے وہ مان لیں گے دیکھیے وہ فتح مکہ کے موقع پر وہ صحابہ جب مکہ کو فتح کیا اور مکہ کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوا اور صحابہ نے کہا آج ہم قتل کریں گے کافروں کا جنہوں نے مکہ کا چھوڑنے پر مجبور کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے جنہوں نے ہمارے صحابہ کو مار مار کے بھگایا آج ہم ان کو قتل کریں آپ نے کہا نہیں کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے لا تصریب علیکم الیام او محمد کو ٹررس ٹوڑا تنگ بادی کہنے والوں یہ محمد رسول اللہ کی عام معافی تمہاری اوپر تھپڑ مار رہی ہے اللہ کی قسم فتح مکہ دس ہزار کا لشکر نبی کے لش زندگی جب تک جارج ڈبلو بش زندہ ہے تب تک نبی اکرم کا یہ جملہ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتا رہے گا جب تک ٹونی ولیئر زندہ ہے تب تک اس کے گال پر یہ تھپڑ پڑتا رہے گا اور اس کی تکلیف و قیامت کے دن محسوس کرے گا کہ اس تھپڑ کا کیا تکلیف اور احساس ہو رہا ہے یہ محمد کو آتکوادی اور اور آت وادی کہنے والے اپنے گریبانوں میں چھانکے کہ آج بھی ہیرو شیما کی بستی سے اور اس کی بستی سے لنگڑی لولی اور اپاہی لاتے پیدا ہو رہی ہیں یہ سب امریکہ کی کروز میزائلیں اور امریکہ کے زہریلے ہتھیاروں کی وجہ سے آج بھی لنگڑی لولی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں لیکن اتنی بڑی سزا دینے کے بعد اور لنگڑی لولی افاہی چولہتے پیدا ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا امن پسند ملک بنا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چھبیس جنگیں لڑی ہیں نبی کے زمانے میں اسی جنگیں ہوئی ہیں کل اسی لیکن نبی خود جو شریک ہوئے ہیں وہ چھبیس جنگوں میں شریک ہوئے جنگوں میں اپنی تلوار سے کسی ایک ناستک اور کسی ایک کافر کو قتل کیا ہو چھبیس جنگوں میں محمد رسول اللہ کی تلوار سے بھی کوئی مارا گیا ہو کوئی ایک سبوت تو دے دو اور ہم تمہاری دس ہزار وہ صحابہ جیسی نبی نے فرمایا اور سارے صحابہ مان گئے اے اللہ کے نبی اگر آپ معاف کرنا چاہتے تو معاف کر دیجئے ہم بدلہ نہ لیں گے اس سے زیادہ شریف کون ہوں گے میرے بھائیوں کی نبی اور مان گئے اور کسی سے بدلہ نہ لیا یہ دس ہزار کی تعداد میں دو ٹکڑے ہوئے تو چلی گئی آج ہمارے ہندو بھائی اس کو سمجھ رہے ہیں नहीं है نہیں یہ ایودھیا یہ ایودھیا ہے یہ آیودھیا, آ کے مانا ہوتے نہیں اور یقین جنگ اثو یہ کام نا ممکن ہے انوچت نامناسب ہے آمانی نہیں یقین وہ جگہ جہاں جنگ نہ ہو یہاں تو روزانہ جنگ ہوتی رہتی ہے ابھی دیکھیے آتکوادیوں نے بابری مسجد کے پرسر میں گھس کر حملہ کیا یہاں تو روزانہ جنگ ہو رہی ہے یہ آیودیا نہیں ہے یہاں جنگ ہو رہی ہے یہ جنگ کی جگہ آیودیا جہاں جنگ نہ ہو وہ मक्का ہے جہاں جنگ لڑنا हराम है امن والا شہر وہ مکہ ہے راجا بہت ایودھیا چلے گئے یعنی مکہ اب دیکھیے مکہ جانے کے بعد محمد صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی سے ملتے ہیں اللہ کے نبی سے ملنے کے بعد राजा भोजुम कै भवश्यपुरा कपूराू प्रतिम्लायारद तबेव महराज ममता मर्मोच्छिषमता पश्य भूनि श्रुआ तथा दृष्टास्मयता चतुर्भिरात्री बाधव देवा सुनाश्य शरण श्रुधारी सदूषक محمد صلی اللہ علیہ کی اور سوچ رہے ہوں گے اللہ یہ مولوی بولا کے لئے یہ لوگ یا گوربا والے یا پنڈت لے کے آئے کوئی بات نہیں ہم کو ڈر لگتا ہے اور منتر پڑیں گے تو لوگ یہ نہ کمپلین کر دیں مولوی نہیں ہے تم شوق سے کمپلین کرو دیکھیے ملاقات کیا ہو رہی ہے راجہ پہنچے اور نمستے گرجا نات مرواس نے بہ مایا آئے محمد صاحب اپنے ساتھیوں میں اپنے شیشیوں میں اور شاگردوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو کیا دیکھا محمد صاحب کو ان کے شاگرد گھرے ہوئے ہیں یعنی صحابہ تو بھوج کیا بولے نمستے گرجا ناتھ مروستھ نے جو کہ غیر مسلم تھے مسلمان نہیں تھے اس لیے وہ سجدہ کرتے تھے غیر اللہ کو تو انہوں نے کہا نمستے میں آپ کے سامنے نم کر رہا ہوں میں اپنے ماتھے کو آپ کے سامنے جس طریقے سے نہیں اس طریقے سے اس سلام نہیں ہوتا ہے یہ بھی پورا کے اندر موجود ہے اس نے کہا بھوج نے مروستھل گرجا ناتھ نمست گرجا ناتھ ने گرجا ناتھ اے پرش، اے ان صحابیوں ان گرو، گر نمستے میں آپ کو سلام کرتا ہوں. بہو آپ تو بہت مایا پروتنے یعنی بہت سے مو دکھاتے ہیں یعنی انہونی باتیں جو اور نہ دکھا سکیں ہاں ہوتے ہیں ادھر بھی دکھانے والے لوٹے میں پورا تالاب آ, آ جائے وہ آ جائے کر لیتے ہیں لوگ بےچارے بہ مایا پر ہائے گرجا نات مروستھل میں رہنے والے مروستھل مانی ریگستان میں جنم لینے والے ہائے محمد جی آپ کے لیے میرا نمسکار جی, جی, کو میرا ہے. میں چند سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے کس نے کیے جو میں نے بھارت کے اندر دیکھے ہیں پتہ یہ چلا کہ لفظ جو بھوشیہ پورا میں آیا اس سے پتہ یہ چلا جو میں نے بھارت کے اندر دیکھے ہیں اس کا مطلب چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے اور بھارت سے الگ کسی دوسری کنٹری میں گئے تھے اور اس کنٹری میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نے بھارت میں دیکھے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایودھیا آیودیا بھارت کا مراد نہیں ہے بلکہ وہ مکہ مراد ہے اور مروستھل آئے مرستل ریگستان میں رہنے والے پتہ یہ چلا کہ بھارت میں ریگستان ہے کہاں ریگستان تو عرب کی سرزمین ہی پہ ہے اور وہیں کو بولا جاتا ہے کہا گیا, چاند کے دو ٹکڑے آپ نے کیے کہا محمد صاحب نے کیا مجھ سے کچھ لوگوں نے چیلنج کیا تھا تو میں نے انگلی کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے میں نے گرجا نا آئے تاکہ میں سنت ہو جاؤں محمد جی آپ کے پتا کا کیا نام ہے محمد صاحب جواب دیتے ہیں آج محمد محمد صاحب جواب دیتے ہیں کہ میرے پتا کا نام کیا ہے نہ پوچھو بلکہ یہ پوچھو کیا تھا میری کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا پتا اس کے پیدا ہونے سے دو مہینے پہلے ہی دیہانت کر جائے گا میری کتاب میں یہ شب موجود ہے آپ کے کی پتا کیا دو مہینے پہلے دیہانت کر گئے کہا ہاں آپ کی ماں کیا چھ سال کی عمر میں دیہانت کر گئی کہا ہاں محمد صاحب جواب دے رہے ہاں آج بھی بوشیہ پورا میں جملے موجود ہیں بالکل ایسے ہی چھ سال کے جب محمد صاحب ہوں گے تو ان کی ماں کا بھی انتقال ہو جائے میرے بھائیو اگر بھائی محمد صاحب کو بتا رہی ہیں شدو اگر اسے آپ علم غیب کا فتبہ دے سکتے ہو تو راجہ بھوج کو کیا کہو گے میرے بھائیو یہ پیشین کو یہاں پہلے نبیوں کی جو کر کے چلے گئے اور ہندو بھائی اس نبی کا نام بھول گئے کہ کی کیا ہے اس کو میں آنے والا کوئی نہ کوئی نبی تو آیا وہ ہم کو بھی نہیں معلوم کون نبی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی نبی تو آیا کہا محمد صاحب کے پتا کا کیا نام تھا آپ کی ماں کا کیا نام تھا جب تھا پوچھا تو محمد صاحب عواج, محمد جیج محمد صاحب جواب دیتے اور یہ پورا کا پورا منتر محمد صاحب نے جو پڑا وہ وید کے اندر سو متی کے گرو سے پیدا ہوگا براہمن خاندان میں آئے گا ڈر لگتا ہے کل پھر کہیں شکایت نہ پہنچے ملی صاحب کو اللہ کے رسول کو براہن خاندان میں بتا گئے पंडित بتا گئی اب کتنی باتوں کا میں پرہیز کروں گا یار ان لوگوں کا چہرہ دیکھوں کہ ہم کتابیں دیکھیں ہم اپنے علمی میدان میں قدم رکھیں کہ ان لوگوں کے پیچھے پڑوں جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے وہ ان کے پیچھے ہمیں اپنی برباد تھوڑی کرنا ہے سنیے براہمن قوم کے اندر اللہ کے رسول آئے تھے اللہ کی قسم نبی اکرم کے قوم کے اندر آئے تھے کم سے کم براہمن تھے تو برہمن اللہ کو کہتے ہیں اور اللہ ہی کی ساری قومیں ہیں بتائیے اللہ کی قوم میں آئے کہ نہیں آئے وہ ساری قومیں اللہ کی ہے یا نہیں دوسرا آپ یہ سوچو کہ ہندو آج بھی ہندوستان میں جتنی قومیں ہیں ہندو بھائیوں میں براہمن شودر رتری ویش یہ ٹھاکر اور یہ یادو ان ساری قوموں میں براہمن سب سے اونچی ذات ہے یا نہیں سب سے اونچی ذات محمد صاحب براہمن خاندان میں یعنی براہمن بتا دیا ہے نا ثابت تو صحیح کر رہے ہو سب سے اونچی قوم میں لیکن براہمن بتایا آپ دیکھتا ہوں کل الگ میں جو موجود ہے لا الہا لا الہ اے میرے بیٹی مرنے سے پہلے تیرے سارے باپ و نشت ہو جائیں گے مٹ جائیں گے تو جو سورگ تب نام محمد نام اگر تو جنت چاہتا ہے تو پھر محمد کی اطاعت فرما برداری کرنے والا بن جا ہندو دھرم تو کہہ رہا محمد کی فرما برداری کرنے والا بن جا یہ کہہ رہے ہیں چار چار روٹ ہے کسی راستے پہ چلا جا ایک جا رہا مدراس ایک جا رہا کلکتہ ایک جا رہا ہے ہردوار دوسرا جا رہا ہے اودھیا یہ کہہ رہے ہیں کسی پہ چلے جا مکہ پہنچ جائے گا غور تو کرو میرے بھائیوں سمتیں بدلی ہوئی ہیں ایک کہہ رہا گھوڑا ہلال دوسرا کہہ رہا یہ کہہ رہا ہے کسی پہ چل جا یہ ایک ہی مکہ والے کے پاس پہنچ جائے گا ایک کہہ رہا ہے زبان سے نیت زور سے کرو نیت کرتا ہوں تو رکعہ نماز سنت باست اللہ کے مومی را قبل شریف کی طرف دوسرا کہہ رہا ہے زبان سے زور سے نیت کرنا پیداد یہ چاروں اماموں کے فتحے بتا رہا ہوں ایک کہہ رہا ہے جائز دوسرا کہہ رہا پیداد راستے الگ الگ ہیں پھر بھی ہمارے مفتی ہمارے مول بھی چیل چل رہے کو یہ تمہیں نیپال لے جا رہا لیکن تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پہنچو گے مکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے दूर से दिखाई दे रहा رہا ہے کہ راستہ مکے کا راستہ نہیں ہے پھر بھی زبردستی ڈھگیلے जा रहे हो کو پتا کا نام یہ میری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے آپ کی ماں کا نام کیا تھا سندر متی سو, سو بھاو والی امن والی شانتی والی سندر امن شانتی والی اللہ کے نبی کی ماں کا نام آمینا تھا امن والی شانتی والی امن و امان والی شانتی والی دیکھیے نام ایک مانا ایک لینگویج الگ الگ عربی اور سنسکرت کا انتر ہے ہندو بھائیوں کا بھی وہ رسول تھا محمد محمد نراشنس. آج ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ رسول رحمت کے لیے ہم ان کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کی کتابوں میں بھی میرے نبی کا تذکرہ ہے لیکن کیا क्या منتر پڑھ دیا تو کافر काफिर اردو دھوکا دھوک مچو تو پکے مسلمان ہم سنسکرت پڑھ دیں تو ہم کافر ہو گئے ذرا غور تو کرو میرے نیکیاں لے کر تو نہ آیا زیادہ اچھے عمل کر کے تو نہ آیا لیکن دنیا میں, میں جب تک زندہ رہا ہندو بتا یہ بتاتا رہا اور میں نے دنیا میں گالیاں کھائی تو اپنوں سے کھائی اور جانتے آپ کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ اچھی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ آپ کے لیے میں نے گالیاں کھائی ہیں مجھے کوئی زمین کا جھگڑا ان سے نہ تھا کوئی شادی کا جرم میں تو کرا دیجئے شاید میری نمازیں میرے روزے تو مجھے جنت میں نہ لے جا سکیں لیکن تمہاری زبان کی دی ہوئی گالیاں میری نجات کا ذریعہ بن جائیں کتنے شیریں پہنچو تو میرا ایک قافلہ, میرا ایک گروہ بھارت میں تبلیغ کے لیے آئے گا دھرم پرچار کے لیے آئے گا میں تو بھارت میں جا سکوں گا میرے انویائی मेरे صحاب भारत में आएंगे میرے صحابیوں کی پہچان یہ یہ ہوگی جب یہ لوگ پہنچے تو اپنے ہندوستانیوں سے بھارتی لوگوں سے باشندوں سے اتنا کہتے ہیں نا کہ ان کی یہ پیشین इनकी अलामतें और चिन्ह देख उन पर इमान ले ही तब राजा भोज ने कहा یہ ہوں گی کہ آخری نبی محمد صاحب کے اندر تو وہ لمبی شنکر جی کی چوٹی سے جو گنگا جمنا بہ رہی ہے اور ہمارے جو رکھتے ہیں وہ چوٹی کے دشمن چوٹی ارتھا چوٹی نہیں رکھیں گے یعنی ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ چوٹی کی رسم کو ختم کر دیں گے لمبی داڑھی رکھنے والے ہوں گے ہوتا ہے اور وہ جو آپ کریں گے زبان سے جو وہ چیخیں گے چلائیں گے وہ منتر بھی ان کے یہ ہوں گے اسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا لفظ یہ نہیں بتا رہا محمد اللہ کے رسول ہوں گے کیا یہ جملہ اشا دد رسول اللہ کا تائید نہیں کر رہا ہے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی تو جرجیس کے دشمنوں نے اڑائی ہوگی آؤ وہ رسول ہندوؤں کا بھی ہے کیوں چھین رہے ہو یار ہم تو ہندوؤں کو دے رہے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ جرجیز گالی دے رہا ہے ہم تو ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ رسول تمہارا ہے میں اپنے ر جو تعریف کیا تھا کم سے کم اس جملے کو بھی تو لکھوا دیتے میں نے کہا تھا کہ اگر میں اپنی آپ سے کسی ایکسیڈینٹ کو دیکھوں کل کہا تھا میرے سامنے ہوا ہو اور اس وقت اگر رسول آ جائے اور کہتے ہیں کہ جرجیس یہ رسول اللہ محمد محمد یقین محبت حدی ہونے کے باوجود بھی نہ مانی کل میں نے فاطمہ کو کس نے غسل دیا بتاؤ حضرت بکر کو کس نے غسل دیا؟ بتاؤ رسول سے محبت کے دعوے دارو اگر علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں تو آپ کے یہاں یہ مسئلہ ناجائز کیوں لکھا گیا ہے مجھے صرف اتنا بتا دو او محبت کے ٹھیکے ہے اور محبت کی جھوٹی قسمیں کھانے اور جھوٹی محبت غسل ٹوٹ کیوں جاتا ہے باپ بیٹے کا رشتہ ختم نہ ہو بھائی بہن کا رشتہ ختم نہ ہو پھر میاں بیوی بی میں ایسی کون سی جدائی ہو جاتی ہے جو نکاح تلا جو نکاح فوراً انتقال کے بعد ٹوٹ جاتا بھی نہیں دے رہا شوہر हैं کو, کو لیکن کم سے کم तो یہ تو مانتے तुम چاہے تو دے سکتا ہے تم تو اس کو بالکل ہو اور تم شوہر بیوی بی کے جسم کو, کو بھی دیکھو کہ ناجائز کہہ کے دیکھتے ہو تو بتاؤ ابو بگر کا نعوذ باللہ اس گناہ پر کوئی عذاب ملے گا نہیں انہوں نے کیا وہ صحیح تھا ہم کریں تو غلط تو شریعت کس کو کہتے ہیں جو نبی نے کیا وہ کرنا چاہیے نا وہی تو شریعت ہے جو صحابہ نے کیا وہی تو شریعت ہے تلیل پیش کرتے ہیں تمسکو بیہا خلفائر راشدین خلفائر راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو بتاؤ ابو بکر خلیفہ تھے یا نہیں اچھا حضرت عمر فاروق نے تیسر رکعت طرح نافذ کرائی تھی چلو میں نے مان لیا تم تو اس کو بہت جلدی دلیل بناتے ہو ٹھیک حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا خلیفہ تھے ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کا کوئی اشتہادی یا تعزیری حکم شریعت کی دلیل بن سکتا ہے تو حضرت ابوبکر خلیفہ تھے یا نہیں اگر وہ بھی خلیفہ تھے تو ان کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہے تو یہ قانون کیوں نہیں بن سکتا رسول کے زمانے میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں عمر فاروق نے بطور سزا کے تین کو تین کو مانا شریعت کا حکم نافذ نہیں کیا تین کو سزا کے طور پہ مانا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کے بعد یہ قانون تمہارے شریعت بن سکتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر حضرت ابوبکر کا ان کی بیوی بی کو غسول دینا یہ شریعت کیوں نہیں ہو سکتا ہے باس جس کی تائید بزرگ کرتے ہیں وہ جائز ہے اور جس کی تائید نہ کریں اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ رسول سے زیادہ تم نے اپنے بزرگوں کو اونچا کر دیا اور اٹھا دیا ہے یا اللہ دلیل تو مضبوط ہے اچھا ایک بات بتاؤ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ تین طلاقوں کو تین مان لیں گے ٹھیک ہے میں نے مان لیا حضرت عمر فاروق شریعت میں شراب پینے والے کی سزا چالیس کوڑے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب لوگ زیادہ شراب پینے لگے تو آپ نے کہا کہ اب کوئی شراب پیے گا اور پکڑا کیا تو میں اس کو اسی, کو اسی کوڑے ماروں گا حضرت عمر نے اسی مارے اسی مارے شرابی کو میں پوچھتا ہوں حضرت عمر نبی کی تین تھی نبی کے زمانے کی تین طلاق کو ایک کر سکتے تین طلاقیں ایک تھی نبی کے زمانے میں حضرت عمر اگر اس کو تین کرتے دیں تو آپ تین مانتے ہو حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں شرابی کی سزا چالیس کوڑے تھی حضرت عمر نے اس کو اسی کر دیا آپ اسی کیوں نہیں کرتے مجھے بتاؤ اگر تم یہ کہتے ہو نہیں صاحب یہ تو سزا دینے کے لیے کیا تھا ورنہ شریعت چالیس ہی ہے تو میں یہ کہوں گا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگ طلاقے تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر فاروق پر اترا کرتی تھی مجھے ایک بات تو بتا دو کہ حضرت عمر فاروق کسی شریعت کے مسئلے کو بدلے یا قرآن و حدیث کے خلاف کوئی فتبہ دیں تو کیا وہ بھی شریعت ہو سکتا ہے کہ حضرت تائیید کرنے کے کے آپ تو, تو تمہاری ساری صحیح ہیں لیکن مجھ سے پٹ جائے تب نا حضرت عمر اسی کوڑے مار رہے تم اسی نہیں مارو حضرت کے. آئیے حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ جو یہ کہتے ہو کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ انہوں نے ان کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی تو انہوں نے کہا فتنے کا زمانہ ہے وہ عورتیں مسجدوں میں نہ آیا کریں رک گئی عورتیں عورتیں رک گئی ٹھیک ہے میں نے مان لیا لیکن مجھے بتاؤ کیا اس زمانے میں ساری عورتیں رکی تھی میں آپ کو ایسی شہادت دیتا ہوں جس حدیث کا آپ یہ حوالہ پیش کرتے ہو اسی حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عمر کے اس منع کرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی بیوی نہیں رکی اور مسجد میں آیا کرتی تھی اور لوگوں نے کہا امیر المرین آپ ساری عورتوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں نہ آیا کرے لیکن آپ کی بیوی مسجد میں آتی ہے آپ اپنی بیوی کو منع کیوں نہیں کرتے حضرت عمر کے آنکھوں میں آسو کہنے لگے جب میں اپنی بیوی کو منع کرتا ہوں آئے میری بیوی تو آج کے بعد مسجد میں نہیں جائے گی نماز نہیں پڑے گی کہنے لگی آئے عمر نام لیا آئے عمر یا تو نام لینے سے نکاح ٹوٹتے ہیں بی, بی شہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹتا ہے حضرت اللہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو اور تم روک رہو کی نہ ہو میں تمہاری مان یا اللہ کے رسول کی مانو آئے عمر مجھے اتنا بتاتو کہ میں تم پر ایمان لائی ہوں یا جناب محمد رسول اللہ پر حضرت عمر باروب نے پھر پوچھا لیمازہ کیوں نہیں مانتی تم میری بات میں حاکم ہوں کامیر المومنین حاکم ہو لیکن اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے خالق کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی اب حاکم جگہ پر رسول کی میں بھی نہیں کروں گی لوگوں حضرت عمر نے ساری عورتوں کو روکا لیکن گھر کا بھی لنکا ڈھائے نہیں روک پائے تو وہ اپنی بیوی کو نہیں روک سکے حالانکہ پوری اتھارٹی تھی اے بیوی دنیا کی عورتوں کے سامنے میں سلیل ہو رہا ہوں اگر آئندہ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئی تو طلاق دے دوں گا سب کچھ کر سکتے تھے لیکن جب وہ کہتی تھی عمر میں تجھ لائی محمد رسول اللہ پر تو حضرت عمر کا نام لیتی ہے وہ تو جناب محمد رسول اللہ کا نام لیتی ہے جب نبی کا نام میرے سامنے آ جاتا ہے تو پھر میں اس کو روکنے کی ضرورت نہیں کرتا کیوں حضرت عمر پر الزام لگاتا ہو میرے پیارے جگری دوست ہو میرے گھروں کو دی جاتی اپنوں کو ہے اپن तो تو जाता है ہے क्यों इन انتوں کو اگر ہر مسجد میں تو آؤ ایک دن میرے ساتھ دلی کی جامع مسجد کی سیر کر کے دیکھ لو آؤ رمضان کے مہینے میں دیکھو آؤ جمعے کے دن دیکھو پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤ. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ کی مسجدوں میں اگر عورتیں پانچوں وقت کی نماز پڑھنے آئیں تو یہ جائز ہے ہماری مسجدوں میں عورتیں چلی آئیں تو یہ جرم ہو گیا یہ ظلم والا ظلم ہو گیا جاؤ دادا نماز پڑھنے یا نہیں آؤ سب کچھ چھوڑو مجھے اتنا بتا دو سے جب امام حرم آئے تھے اللہ جنت نصیب مولانا علی بی اللہ پر بہت پڑے مانگ تھا ندوہ کے سب کچھ تھے جب امام حرم آئے اللہ کی قسم کھاگی کہتا ہوں میں خود اس مسجد میں اور ندوہ کے اندر موجود تھا امام حرم سعودیہ سے آئے لخنو کی اتنی عورتیں دھل گئیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دو رقات کے پوری ندوہ کی جامعہ مسجد گئی میرے اور کوئی منع نہیں کر سکا مجھے بتاؤ تمہاری مسجدوں میں عورتیں جائیں تو ہم نافرمان ہو گئے عمر کے ہم مخالف ہو گئے ہم خلیفہ تو نہیں مانتے ہم کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا ہماری مسجد میں تو صرف جمعے جمعے عورتیں آتی ہیں تمہاری مسجد میں تو پانچوں ٹائم میں عورتیں آ رہی ہیں ہماری مسجدوں میں رمضان کے پورے مہینے نہیں صرف ترابی میں آتی ہیں اور تمہارے یہاں تو میرے بھائی جو پانچوں وقت میں بھی اور ترابی میں بھی آ رہی ہیں ایک لیڈر لکھ دو فون کر دو امام بخاری کیونکہ انڈر میں ہے اور ابتدا کرنے والے ہیں اور وہ امام بھی جس کا مقلد ہے تسلیم کریں گے لیکن میں جانتا ہوں نت اٹھے گی چلے گی تلوار تم سے نہ اٹھے گا مسجدوں میں جامع مسجد کی نماز پڑھنے ہماری مسجد میں عورتیں آ گئی تو پتہ نہیں کیا بتاؤ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب اللہ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کو کہاں چھوڑا تھا رب ناسک زیزرا اور آپ کہیں کہ عورتیں اتنی گندی ہیں کہ مسجد میں نہ جائیں آہ میرے بھائیو حضرت مریم کی کفالت مسجد کے اندر ہو رہی ہے آہا مسجد کے اندر ہو رہی ہے اور وہ جو بچہ حضرت مریم کی ماں اور اس کے بعد میں کہا میں نے کفالت کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت مسجد کے اندر نہ ہاں سچ ہے کہ قرآن کو آج پڑھنا چھوڑا پڑھا ہے تو ترجمہ کرنا چھوڑا ترجمہ جانتے ہیں تو تشریح تفصیل کرنا چھوڑا بس پڑھ ایکسپریس کی طرح اور رکنے کا نام نہیں لیتے کہ مخالف نہیں ہوں ہم اس کی ہر اچھی کوشش کو دل و جام سے قبول کرتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ بتاؤ ہمارے اہل حدیث بھائی رکو کے بعد دعائے آئے پڑھتے تھے رکو کے بعد اٹھتے اور پڑھتے تھے میں نے امام ابو حنیفہ کو پڑھا انہوں نے رکو سے پہلے کو پڑھنے کے قائل ہیں اگرچہ وہ اللہ حدیط نے لیکن را جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں اس پر پہنچا کہ آبو رحمت اللہ کا مسئلہ اور اللہ کے رسول کے ستر ستر صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کا نام لے لے کر آپ نے بدوا دی رات کے بعد جنگ کی حالات میں لیکن عام نمازوں میں نماز جو وہ تو کرتا ہوں لیکن آپ کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ کی بات حدیث سے مل رہی ہے اس موقع پر میں ابو حنیفہ کی بات مانوں گا میرے پیارے بھائیو ہم نے ابو حنیفہ کی بات لے لی آج تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ابو ہنیفا کو نہیں مانتے بہت سے مسئلے ابو ہنیفا کے ٹکرا جاتے ہیں اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ سے بولو سب رحمت اللہ اللہ تیری ہو امام کے اوپر تیری کروڑوں پر کتے ہو امام صاحب کے اوپر رحمت اللہ علیہ سنیے کیا کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے کہتے کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایمان اپنی جگہ پر رہتا ہے سب کا ایمان برابر ہے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ہم نے کہا امام صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے اس تحقیقی میدان میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو فرمائے کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں قرآن پڑھا جاتا تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے یعنی ایمان گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے آج ہم چور ہے کیا ہیں کل ہم نمازی بن گئے میرے جو ایمان نہ, ہے نہ پڑتا ہے تو کیا ہی عقیدہ رکھو گے کہ جو رسول کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے جو تابعین و تابعین کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے نعوذ باللہ من ظالم حمد و محمد و رسول اللہ کے پیر میں لگی ہوئی قابلہ نہیں کر سکتے چاہے کہ ہم اپنا ایمان محمد و رسول اللہ کے برابر بنائیں او لوگوں شوق سے تم بناؤ ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اپنا ایمان محمد و رسول اللہ کے برابر کر لیں ہمارا ایمان نہیں اے اللہ کے نبی تیرے تو سارے گناہ جو پہلے ہوئے جو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے یعنی تیر سے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں تو تو معصوم دل خطا ہے جب میرا نبی معصوم تو ہم تو معصوم نہیں ہیں تو معصوم اور معصوم نل خطا اور غیر معصوم یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں معصوم اور غیر معصوم کا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے یہاں میرے تلوار چل رہی ہے حضرت خبیب کو سولی کے نیچے لٹکایا گیا ہے ایک دشمن رسول نے نیزہ نیزہ نکالا وہ سے داخل کیا یہاں پار کر دیا حضرت خبیب کہتے ہیں اللہ اس موقع پر مجھے ثابت قدم رکھنا میرا ایمان کہیں پھسل نہ جائے کافروں نے کچوکا لگایا اے خبیب اب تو اچھا لگ رہا ہوگا سوچ رہے ہوگی کہ محمد میری جگہ پہ ہوتے اور میں بچ جاتا وہ مارے جاتے حضرت خبیب کہتے اپنی زبان کو اے لگام تو۔ تم نہیں جانتے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں جاؤں صرف نبی کے پیر میں یہ بھی پسند نہ کروں گا کہ میری جان کے بدلے میں نبی کے پیر میں کاٹا بھی چبھویا جائے غور کرو میرے بھائی ہو صحابی کا ایمان اور ہمارا ایمان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہم نے کہا ایمام کی یہ بات میں نہیں مانوں گا تیار نہیں بتاؤ کون سا جرم کر دیا ہم نے بتاؤ قرآن کی تو حفاظت میں میں بولا ہوں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کون سا جرم میں نے کر دیا میں نے اتنا ہی تو کہا ہے کیا شوہر بی بی کو غسل دے سکتا ہے انتقال کے بعد بیوی بی شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے آپ نے کہا ہنگامہ ہو گیا میں نے کہا کون سا ہنگامہ ہو گیا تم نے کہا نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں نے کہا حضرت علی نے فاطمہ کو غسل دیا وہ نکاح کیوں ٹوٹ کیوں نہیں ٹوٹا ابو بگر کا ان کی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں ٹوٹا تم نے کہا دلیل سے بات نہ کرو یہ وہابیوں کی عادت ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے تم جو چاہو کہو ہم کو تو دلیل دے دو نکاح ٹوٹنے کی ہم کل سے مان لیتے ہیں میرے پیارے ساتھی اللہ کی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے کہا نماز جنازہ نماز نہیں ہے ہم نے کہا تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو تم نے کہا وہ نماز ہی نہیں تو سور فات کیوں پڑھوں کا رو اور سجدہ نہیں ہے لیکن نماز کی ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں آپ نے کہا نہیں یہ دعا ہے ہم نے کہا یہ نماز ہے آپ نے کہا نماز رکو اور سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو میں نے کہا اگر یہ دعا ہے تو پورب کی طرف چہرہ تبھی دعا کروں اللہ ہمیں ہدایت دے کوئی ضروری نہیں ہے بتاؤ اس وقت میرا چہرہ کس طرف ہے آپ بھی کہو گے مولانا یہ آپ کا چہرہ یہ پورب ہے یہ پشچم ہے یہ, یہ دکن ہے اور آپ کا چہرہ اس وقت دکن کی طرف ہے تو کیا مجھے اپنے چہرے کو دعا ہے تو آپ چہرے کیبلے ہی کی طرف کیوں کرتے ہو میرے بھائیوں بغیر بزو کے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے دعا کے لیے آپ کو وہ نیت بھی کرنا پڑے گی کہ ہم فرض نماز, سنت نماز, یا یہ میں کسی کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ دل میں نیت کرنا پڑے گی اس نماز جنازہ کے لیے آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا نیت چاہے نیچے باندھ لو یا اوپر یہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا اگر یہ دعا ہے تو بتاؤ کسی اور دعا کے اللہ اکبر کہنا شرط ہے اب میں کہوں اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں کو نیک ہدایت عطا فرما میرے بھائیوں جب اور دعاؤں کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کے لیے کہنا شرط ہے اب سنیے اور دعاؤں کے لیے سلام پھیرنا شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کے بعد آپ کو سلام پھیرنا پڑے گا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ اب آپ استفر اللہ پڑھیں گے اور میت کو اٹھائیں گے سوال یہ مول صاحب جب ساری چیزیں اس میں نماز کی لاگو ہیں تو تم ہی بتاؤ کس میں رکو اور سجدہ کیوں نہیں ہے آہا امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی تم آؤ تو میرے قریب میرے بھائی بہت بڑے یتیم ہو امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی ابن قیم نے پیش کر دیا وہ نقطۂ اللہ کے رسول نے اس جنازے کی نماز میں رکو اور سجدہ اس لیے نہیں رکھا تاکہ کوئی غیر مسلم اور کوئی مشرک اور کافر یہ تصور نہ کر لے کہ مسلمان بھی مردوں کے سامنے جھکتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا ہے اور مردے کے اندر بھی دینے اور لینے کی طاقت ہے اس لیے اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ میت کے سامنے بھی جھکنے سے منع کرتا ہے رکو اور سجدہ سرے سے ہٹا دیا ہے تاکہ غیر اللہ کے سامنے رکو اور سجدے کا تصوری مسلمان کے ذہنوں سے اٹھ جائے آؤ تو صحیح ہمارے قریب ہم تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں گے یتیم ہو حدیث سننا تو فرق نہیں کر پاتے حدیث سنیے اچھا حدیث پڑھ دیتا ہوں ہم سے زیادہ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اماموں کا ماننے والا کوئی نہیں حدیث بتاتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی نسبت کسی ایک کی طرف نہیں کرتا ہوں میں کیوں کروںسبت عالم. عالم کی کروں? جب, کی جب جس کی بات مل جائے اللہ کے رسول سے یہ کیا برہ چار ہے تین کو دھوکہ دو تین جب غلط نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں نہ مانیں تو ہم برہک چار کو مانتے ہو تین کو چھوڑ رہا تیری بات مانیں گے نہیں ایسا, ایسا کہ دوسرے کو بھی مانا مثال دوں گا بھی. کیوں؟ جب اپنے اوپر آتی ہے نا، سنیے. امام ابو و و وہ مسئلہ جس کو تم سے زیادہ ہم مانتے امام صاحب سے پوچھا جا رہا ہے اور اس کو بولے پوچھا جا رہا ہے آئے ابو اللہ علی مجھے اتنا بتاؤ آئی امام صاحب اگر آپ کبھی ایسی بات کہتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو اللہ کی خلاف کا رحمت نازل ہوں اتنا بڑا مسئلہ انہوں نے میرے میں پیش کر دیا کیا کہا؟ قولی کتاب, اللہ. اللہ کی کتاب سے میری بات ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کی کتاب کو ایمان ہے بڑھتا ہے؟ نہیں نہیں بڑتا زی... آپ سے زیادہ لیکن ہاں ہم اپنی نسبت نہیں کرتے ہیں کہ ہم ابو ہنی پا کو تم سے زیادہ مانتے اس لیے میں حنفی ہوں نہیں کیونکہ کل ہم کو شافی کی بھی ماننا ہے امام مالک کی کوئی بات ملے گی ان کی بھی ماننا ہے اس لیے کہ یہ لوگ بھی انہیں کی مانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے ڈائریکٹ ہم اپنی نسبت محمد رسول اللہ علیہ سورج روشنی دیتا ہے سورج کی روشنی کو یہ تھوڑی کہ سورج روشنی دیتا ہے سورج روشنی دیتا ہے سورج کے اندر یہ روشنی اللہ نے بھری کیوں نہ اللہ روشنی دیتا ہے تو اسی طریقے سے امام صاحب نے بہت سی اچھی باتیں بتائیے لیکن یہ اسی وقت بتائیں بتائیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جان لی کہ ہاں یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ بات ہم نے اوری تو تو تو تو پڑے گی کیونکہ ہم نہیں کہا پڑے پر پر گی قولی رسول اگر اللہ کے رسول سے میری بات چکرا جائے تو حدیث کو عبل کر لینا میری بات کو چھوڑ دے اگر آپ یہ ایسی بات کہتے ہیں جو صحابی کے قول کے خلاف ہو تو میں کیا کروں کہ صحابہ. صحابہ کی اللہ کے رسول سے اگر کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم رسول کی بات لے لیتے ہیں قرآن سے کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم قرآن کی بات لے لیتے ہیں اور صحابی سے کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم صحابی کی بات لے لیتے ہیں ہم زدی نہیں ہے کہ ہاں صحابی ہیں حضرت علی انہوں نے اپنی بیوی بی کو وسول دیا ہے لیکن ہم نہیں دیں گے ہم نہیں دیں گے وہ جانے ان کا عمل جانے ہم نہیں دیں گے میرے بھائی ہم سدھی نہیں ہیں کوئی ایک معاملہ پیش کرو ہاں اگر کسی صحابی کی بات رسول سے ٹکرا جائے تو ہم پہلے رسول کی بات کو لیں گے صحابی کی بات کو بعد میں اس لیے کہ ایمان ہمارا